السلام علیکم اسٹوڈینٹس ایس ایم ایز مینجمنٹ کے سلسلے میں آج ہمارا ساتواں لیکچر ہے یہ لیکچر ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے کیا کیا ایفرٹس کی ہیں سو ول کال اٹ دی گور ایفرڈس ڈیولپمنٹ آف ایس ایم ایز ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری گورنمنٹ نے کس طرح سے مختلف اداروں کے ذریعے مختلف انسٹیٹیوشنس کے ذریعے اس کانسیپٹ کو سپورٹ کیا حسب معمول میں تھوڑا سا کو ریلیٹ کر دوں اس لیکچر کو پچھلے لیکچر سے پچھلے لیکچر میں ہم نے ہسٹری آف انڈسٹریزیشن ان پاکستان پڑھی تھی اور اس میں ہم نے وہ فیکٹرز دیکھے تھے جنہوں نے داغ بیل ڈالی پاکستان میں ایس ایم کلچر کی تو اس کے بعد فائنلی ہم اس بات پہ آئے تھے کہ جب انیسیٹو لیا پرائیویٹ سیکٹر نے تو گورنمنٹ آف پاکستان نے کس طرح سے ریجنل uh, لیول پہ نیشنل لیول پہ سب ریجنل لیول پہ اس کو uh, جو ہے اس کی امداد کی لوگوں کی اور کس طرح سے سپورٹ کیا یہ اسپورٹس uh, چاہے انسٹیٹیوشن تھی یا انڈیویجل uh, لیول پہ تھی یا این جی اوز لیول پہ تھی ان کو ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی گورنمنٹ آف پاکستان کی مدد ہر طرح سے حاصل تھی آئیے اس سلسلے میں آج ہم اپنے آج کے لیکچر کا آغاز کریں جیسا کہ میں نے گزارش کی کہ ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ ہے گورنمنٹ سپورٹس ٹوڈ ایس ایم ای ڈیولپمنٹ بیسیکلی گورنمنٹ نے جب یہ دیکھا کہ ہماری سروائیول جو ہے ایسم ای مینجمنٹ میں ہے ایس ایم ای کی ڈیویلپمنٹ میں ہے انہوں نے بہت ساری چینجز اپنے اسٹرکچر میں لائے اس میں نیشنل لیول پہ بھی کچھ چینجز تھیں کچھ ریجنل لیول پہ تھیں کچھ سب ریجنل لیول پہ تھیں قیام تھا نئے فائنانشیل انسٹیٹیوشنس کا جو کیٹر فار کرتے تھے ایس ایم ایس کو ایسے ریگولیٹری اداروں کا قیام تھا جو صرف کنٹرول کرتے ہیں ایس ایم ایس کو جیسے سمیڈا ہے ہم بعد میں چل کے پڑھیں گے اس کے بارے میں انڈسٹریل اسٹیٹس کا قیام تھا مختلف محکموں کا قیام تھا تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے ہاں اس کا جو ہے شروع کیسے ہوا بیسیکلی تو ہماری جو ایس ایم کی کوشش تھی اسمال ڈسٹی سکسٹی سے شروع ہو سکی تھی لیکن اس کی افیکٹونیس میں نے جیسے گزارش کی یہ ہمیں جو واضح طور پر نظر آتی ایٹیز میں آتی ہے سکسٹیز میں جب بھی اس کو آ, شروع کیا گیا تو دیکھنا یہ تھا کہ جی, ہمارے پاس ماڈل کون سا سب سے اچھا ہے اس کو شروع کرنے کے لئے تو سب سے پہلے جو ماڈل اڈاپٹ کیا گیا وہ ہمارا ریجنل ماڈل تھا پڑوسی ملک سے ہم نے دیکھا جی کہ ایس ایم ایس کی جو ترقی ہوئی ہے اس کے پیچھے کیا ماڈل تھا تو 1967 میں ایک ماڈل بنا تھا انڈیا میں جو انفراسٹرکچر بیسڈ ایس ایم ایس ڈیولپمنٹ ماڈل کہلاتا ہے یہ ماڈل کیا ہے اس ماڈل کا مقصد یہ ہے کہ آپ ایس ایم ایس کو اس صورت میں ڈیولپمنٹ کر, کر سکتے ہیں جب انفراسٹرکچر کی کریں یعنی پہلے آپ بنیادی ڈھانچہ مضبوط کریں اور اس بنیادی ڈھانچے کو آپ ترویج دیتے ہوئے آگے لے جائیں تو تب جو سمال انڈسٹریز ہیں جو خود اپنے لیے مختلف اشیاء کو ایک جگہ اکٹھا نہیں کر سکتی جیسے بجلی ہے گیس ہے سیوریج ہے واٹر سپلائی ہے ڈرینیج سسٹم ہے لیبر کالونیز ہیں مختلف قسم کی جو را میٹیریل کی ایکسس ہے تو ایک چھوٹا انڈسٹریس جو ہے وہ اپنے طور پہ اس کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں کو اکٹھا کرے تو نائنٹین سکسٹی سیون کا جو انفراسٹرکچر بیس ماڈل تھا اس کی بیسز یہ تھی کہ فرسٹ ڈیویلپ انفراسٹرکچر فار دی ایس ایم ایز اینڈ دین آٹومیٹیکلی ایس ایم ایز جو ہیں وہ ڈیولپ ہو جائیں گی اس میں گورنمنٹ نے بہت حد تک خود سبسیڈائز کیا کاسٹ uh, کو تو ہم دیکھتے ہیں جی کہ کس طرح سے گورنمنٹ نے اپنی جو اسٹرکچرز میں چینجز کر کے اور ایک مختلف جو ہے وہ چینجز لائی اپنے نظام میں اور اس کی جو بنا پہ پھر ہمارے ہاں جو شروع ہوا سسٹم ایس ایم ایس کا تو آئیے اس سلسلے میں دیکھیں سب سے ہم نے دیکھنا جی کہ پروینشن لیول پہ صبائی سطح پہ کون کون سے انسٹیٹیوشنز ایسے بنے جنہوں نے ترویج دی ایسم ایز کو ظاہر ہے جب ہم کسی چیز کو شروع کریں گے تو ہمارا ایک لیول ہے نیشنل لیول ہے پھر پروینشنل لیول ہے پھر ڈویژن لیول ہے پھر ڈسٹرکٹ لیول ہے پھر تحصیل کا لیول ہے پھر گاؤں کا لیول ہے پھر انڈیویجل لیول ہے تو ہمیشہ جو ہوتا ہے یہ ایک جو سٹیپ وائز چیزیں ہیں یہ نیچے آتی ہیں اور ترقی کی جو اشارہ ہے اس پہ گامزن ہوتی ہیں ہماری گورنمنٹ نے جیسے میں نے گزارش کی کہ جو بیسک ماڈل لیا تھا دیٹ واز انفراسٹرکچر بیس ماڈل فار دی ڈیولپمنٹ آف ایس ایم ایز اور اسی کو آگے کیا گیا تو سب سے پہلے جو ادارہ ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے پنجاب سمال انڈسٹریز کارپوریشن پی ایس آئی سی پنجاب سمال انڈسٹریز کارپوریشن کی جو بنا ہے یہ نائنٹین سیونٹی ٹو میں ڈالی گئی اور یہ ایک اٹانومس ادارہ ہے خود مختار ادارہ ہے جس کے جو انچارج ہیں بورڈ آف گورنرس کے وہ جب بورڈ آف ڈائریکٹرس کے وہ گورنر پنجاب ہیں یہ ادارہ بہت طریقے سے فعال ہے یہ نہ صرف یہ کہ مختلف انفراسٹرکچرز فراہم کرتا ہے ٹیکنالوجی ٹرانسفر گائیڈنس اس کے بعد بیس فراہم کرتا ہے فار لرننگ دی نیسیسری کرافٹ شپ اس کے بعد وکیشنل سینٹرز کے ذریعے ہیلپ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بورنگ اور لینڈنگ انسٹیٹیوشن کا ادارہ بھی ہے جس کا ریکوری ریٹ الحمد بہت اچھا رہا ہے تو یہ دیکھیے کہ اس کی سروسز کیا ہے ہم نے پہلے دیکھنا ہے جی کہ لون لون کے لئے ان کی جو لمٹ ہے وہ سیون پوائنٹ فائیو لاکھ تک ان کی جو ہے لمٹ ہے جو پنجاب اسمال انڈسٹریز کی اور اس کے لئے جو ہم نے دیکھا کہ ریکوری ریٹ پنجاب اسمال کا تھا یہ بہت ہی انکریجنگ ہے اسی لیے جو اگر ہم ڈسپرسمنٹ دیکھیں تو جو میجر ڈسپرسمنٹ ہے وہ پنجاب اسمال انڈسٹریز اسٹیٹ کی ہے دوسرے سوبوں کی نسبت پنجاب اسمال انڈسٹری نے نہ صرف یہ کہ لون ڈسپرس کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ کو جاتا ہے کہ انہوں نے جو بیسک کرافمنشپ تھی اس کو فروغ دیا مختلف سینٹرز بنائے پائلٹ پروجیکٹ بنائے شادرہ میں جیسے سرمک انسٹیٹیوشن ہے اس طرح ٹیکسٹائل سینٹر ہے میٹل ارجی سینٹر ہے کوٹ میں آ, تو ان کا جو بیسکلی فائدہ یہ ہوا کہ ہماری جو انسکلڈ لیبر تھی وہ ایک سے اسکلڈ لیبر میں شامل ہونا شروع ہوگی جب اسکلڈ لیبر میں شامل ہونا شروع ہوگی تو نہ صرف پروڈکٹو بڑی بل, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ویجز پہ بھی بڑا پازیٹو اثر پڑا تو یہ ایک ان کی جو ایڈیڈ بینیفٹ جو تھا وہ اسمال انڈسٹریز کا تھا تو ہم دوسرا دیکھتے ہیں جی کیا ان کا ہے ریکوری میں پھر ارض کر دوں کہ ایٹی ون پوائنٹ سکس پرسینٹ ریکوری ہے جو کہ ایک چھوٹے انسٹیچیوشن کے لئے جس کا دائرہ کار کو بڑا نہیں ہے یہاں پہ میں یہ واضح کر دوں کہ ریکوری کے لئے جو لاز اپلیکیبل ہیں سمال انڈسٹریز میں وہ فیڈرل بینکنگ لاز نہیں ہیں بلکہ ریوینیو لاز ہیں جو پروینشل بیسڈ لا ہیں اور ان کے بیس کے اوپر اگر ڈیفالٹ ہو تو ان کو جو ہے اپلیکیبل لاز جو ہیں وہ ریونیو پنجاب ریونیو لاز ہیں تو اس کا ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں جی ٹوٹل ڈسبسمنٹ جو سمال انڈسٹریز نے کی وہ اٹھارہ سو ملین روپیز کی کی وچ از اسائزبل اماؤنٹ فار اے ویری اسمال انسٹیٹیوشن لائک پی ایس آئی سی اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیٹ اکوٹی ریشو یعنی کہ سرمایہ دار کے پیسے کتنے ہیں اور گورنمنٹ جو ہے وہ کتنے پیسے لگاتی ہے سیونٹی تھرٹی کا مطلب یہ ہے کہ تھرٹی پرسینٹ پیسہ انویسٹر جو ہے وہ اپنا لگائے گا اور اس کو ستر پرسینٹ جو پیسہ ہے وہ گورنمنٹ دے گی ڈیٹ کی صورت میں لون کی صورت میں تو ہماری پنجاب اسمال انڈسٹری اسٹیٹ نے 70 تھرٹی پرسینٹ کی ریشو سے فائنینسنگ کی چودہ انڈسٹریل اسٹیٹس انڈسٹریل اسٹیٹس کیا ہے انڈسٹریل اسٹیٹ شہر سے باہر یہ yeah, اب تو خیر uh, چونکہ اربنازیشن بہت زیادہ ہوگی ہے موسٹ آف دی انڈسٹریل اسٹیٹ دے ایگزٹ ان سائڈ دا سٹی لائک ان گجرا والا لائک ان سیال کوٹ لیکن کانسیپٹ یہ ہے کہ آؤٹ سائڈ دا سٹی ایک سارٹ آف سیٹلائٹ ٹاؤن بنا دیا جاتا ہے جس کے اندر اس کے اپنے سیلف سپورٹنگ انفراسٹرکچر ہوتے ہیں سڑکیں سیوریج واٹر سپلائی اس کے بعد uh, جو ہے آپ کی فریش uh, سپلائی جو ہے یہ ساری فسیلٹیز جو ہیں اکٹھی ایک جگہ پہ کر کے سوئی گیس بجلی یوٹیلیٹیز یعنی جو ہیں ان کو سارے کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر کے تو پلاٹس بنا دی جاتے ہیں تو ہر بندہ اپنی ضرورت کے مطابق وہاں پہ سبسیڈائیز ریٹس گورنمنٹ کے ہیں بڑے اچھے سستے ریٹس ہیں ان کے اوپر پلاٹس لے کے وہاں پہ اپنے یونٹس جو ہے اپنی ضرورت کے مطابق لگاتا ہے تو جناب چودہ انڈسٹریز جو ہے یہ پنجاب اسمال نے یہ اسٹیٹس بنائی جو کہ بڑے شہروں میں جہاں پہ کرافٹ ویچے بہت زیادہ ہے اس کے زیادہ تر جیسے سیال میں بنی مالا میں بنی گجرات میں ہے تو سرگودا میں ہے تو یہ ان شہروں میں بنی جہاں پہ جو ہے فروغ دیا جانا تھا کہ جہاں پہ بیسک کرافٹ وینشپ پہلے موجود تھی اس کا فائدہ یہ ہوا کہ آپ دیکھیں کہ ان شہروں میں جہاں پہ قیام ہوا سمال انٹرنی سٹیٹس کا وہاں پہ جو شرح ہے کنورژن کی میڈیم سائز اسمال ٹو میڈیم اینڈ میڈیم ٹو بگ سائز انٹرپرائز وہ بہت زیادہ ہے مثلاً سیال میں قدیم ترین ہماری انڈسٹریل اسٹیٹ ہے وہاں پہ جو شرح ہے تبدیلی کی تو بہت سارے لوگ جو آ, اس وقت الحمد للہ لارجسٹ ایکسپورٹر ہیں پاکستان کے ان کا بیس جب ہم دیکھتے ہیں تو نائنٹی پرسینٹ مور دین نائنٹی پرسینٹ آف دیم د اسٹارٹ فرام with the process to uh, the existing size تو یہ ایک بہت بڑا advantage ہے the development of industrial states by uh, the uh, Punjab government پی ایس آئی سی جو ہماری اسمال انڈسٹریز کا ڈپارٹمنٹ ہے چودہ انڈسٹریل اسٹیٹس انہوں نے ڈیولپ کیں رورل انڈسٹریلشن پروگرام بنایا اس کا مقصد کیا تھا کہ جو مارجنل ہاؤس ہولڈ ہے اس کو جو ہے وہ uh, زیادہ کیا جائے لوگوں کو اسپیشلی اس میں جینڈر جو آ جاتا ہے آ جو پرائرٹی آ جاتی ہے کہ خواتین جو گھر میں ہیں اور دیہاتوں میں کچھ خواتین جو ہیں وہ خاصی ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے تو ان کو ایسے مواقع فراہم کیے جائیں کہ اس کو وہ کریٹیوٹی میں یوٹیلائز کریں اس کو کریشن میں یوٹیلائز کریں اور اس طرح سے جو ہے اس نے انڈسٹریل ولیج انڈسٹریل جو پروگرام تھے وہ شروع کیے جس کا کہ بہت اچھا ریزلٹس نکلا اور اس میں زیادہ تر جو فائنسنگ تھی دیٹ واز دا فورن ایڈ پھر اسٹیبلشمنٹ آف ووکیشنل انسٹیٹیوٹ جیسے کہ میں نے پہلے گزارش کی کہ مختلف قسم کے uh, تکنیکی ادارے مختلف شہروں میں قائم کیے گئے اس میں جو مشہور ہیں وہ سیالکوٹ کا میٹلرجی سینٹر ہے شاہدرا کا سیرامک سینٹر ہے اسی طرح سے ٹینری uh, سینٹر ہے uh, یہاں پہ ہر طرح کی تربیت دی جاتی ہے uh, ان نوجوانوں کو جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بیسک ایجوکیشن یعنی میٹرک کے بعد وہ کسی انڈسٹری میں ایک باعزت روزگار کمانے کے قابل ہو جائیں تو گورنمنٹ ان کو یہاں پہ خود جو ہماری پنجاب سمالسی اسٹیٹ ہے اس نے یہ سینٹرز بنائے ہیں جن کا سٹینڈرڈ بہت اچھا ہے اور ان کو وہ مختلف بیج میکنگ کی سرامک جو میٹریلٹیفکیشن ہے میٹنرجی آپریشنز اور یہ ساری چیزیں سکھا کے تو پھر ان کو کارآمد ورکر بنا کے مختلف انڈسٹریز میں بھیجا جاتا ہے تو یہ ایک اس کا فنکشن ہو گیا اب ہمارے پاس آتی ہے جی سندھ اسمال انڈسٹریز سن اسمال انڈسٹریز جیسے کہ میں نے گزارش کی کہ جب یہ بنا ڈالی گئی اسمال انڈسٹریز کی تو سن اسمال انڈسٹریز بھی ساتھ ہی بنی سیونٹی ٹو میں جب قیام ہوا پنجاب اسمال انڈسٹریز کا تو اس کے ساتھ ساتھ سن اسمال انڈسٹریز کو بھی آ, جو ہے ان کی, اس کی بنیاد رکھی گئی بیسکلی چاروں صوبوں میں ہی رکھی گئی یعنی یہ نہ صرف پنجاب میں سندھ میں سرحد میں اور ہمارے صوبے بلوچستان میں چاروں صوبوں میں یہ ادارے جو تھے وہ قائم کیے گئے تو پنجاب کے بعد ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ سندھ میں یہ جو ہائی اس نے سب سے جو بڑا کام کیا اس میں یہ کیا کہ جو کاٹیج انڈسٹری تھی ہینڈی کریفٹس کی وہ بڑی رچ ہے سندھ میں اس کو انہوں نے بڑا زیادہ ترویج دی اس کو بہت زیادہ ترقی دی آ, مختلف آ, جا, میٹیریلز جو تھے وہ آ, سپلائی کیے گھروں میں جا کے اور لوگوں کو بتایا کہ جی آپ یہ میٹیریل لیں آپ بنائیں بیچیں ڈسپلے سینٹرز قائم کیے نائنٹی ٹو شاپس بنائیں مختلف جو بڑے ہی کم کرائے پہ آ, جو ہے کاریگروں کو دی گئی کہ جناب آپ اپنی چیزیں بنا کے یہیں پہ بنائیں یہیں پہ ان کو بیچیں اس سے ایک تو یہ ہوا کہ ایک ان کی گراس شپ کو آ, جو ہے وہ آ, آگے آنے کا موقع ملا اور دوسرا ایک باعزت روزگار ان کے لئے بن گیا اور تیسرا ہماری جو ہینڈیکرافٹ تھیں وہ ایک اٹریکشن کا باعث بن گئی ٹورسٹ کے لئے اور اسی طرح سے یہ سلسلہ آہستہ آہستہ ایکسپورٹ میں کنورٹ ہوتا گیا تو یہ ایک میجر ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جی سندھ انڈسٹری سمال انڈسٹریز جو کارپوریشن ہے اس نے کس طرح سے اپنا جو پارٹ ہے وہ پلے کیا ہے ایس ایم ایز یا سمال بزنس کی کو فروغ دینے میں اگر ہم دیکھیں تو سترہ انڈسٹریل سٹیٹس انہوں نے بنائیں پنجاب میں جیسے میں نے گزارش کی تھی چودہ انڈسٹریل سٹیٹس بنائی گئی تھیں سندھ اسمال انڈسٹریز نے سترہ انڈسٹریل سٹیٹس بنائی اور اس کے بعد 6 آرٹس کالونیز بنائی یہ کیا کالونیز تھیں کہ مختلف دیہات میں مختلف چھوٹی موٹی جگہوں پہ بہت زیادہ وہ لوگ جن کی کرافٹ مین شپ جو تھی وہ بڑی قابل ستائش تھی اور جن کو بہت زیادہ مہارت حاصل تھی مختلف چیزیں منانے میں جیسے کہ اس میں حالہ ٹائلز ہیں سندھ کے اندر پوٹری ورک ہے اس میں ہماری جو جو ہے سیڈوری کا کام ہے ہمارا جو براس کا کام ہے شیشے کا جو ہمارا کام ہے یہ مختلف جو چیزیں تھیں یہ سندھ کے اندر اجرک کا کام ہے جیسے تو یہ مختلف چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ یہ کاریگر جو تھے یہ بچارے گمنامی کی زندگی بسر کر رہے تھے تو انہوں نے کیا, کیا کہ کالونیز بنائی ان کو باعزت وہاں پہ بیٹھنے کی جگہ دی ان کو را میٹیریل کے لئے سرمایہ دیا یا را راو مٹیریل ڈائریکٹلی ان کو دیا اور اس طرح سے چھ کالونیز جو ہیں وہ بنائی اور جیسے میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ اس میں بانوے نائنٹی ٹو جو ہیں وہ دکانات بنائی گئی جو کہ نہ صرف یہ تھی کہ دے آر شاپس فار ڈیم ایٹ اے ورکنگ پلیس بٹ ایٹ سیم ٹائم دیو آر آلسو ایکٹنگ ایز اے سینٹر ویئر پیپل گرو ایزیلی اینڈ بائی دا تھنگس فار دم یعنی کام کے ساتھ ساتھ ایک باعزت روزگار بھی ان کو میسر آیا ریٹ آف مارک اپ ان کا سات پرسینٹ تھا جی کیونکہ میں یہاں گزارش کرتا چلوں کہ سن اسمال اسٹیٹ جو تھی یہ نہ صرف ایک ایسا ادارہ تھا جو کہ فیسلٹیز فرام کرتا تھا اپنے انڈسٹریز کے لوگوں کو بلکہ یہ ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے طور پہ بھی آگے آیا تو ان کا مارک اپ جو تھا جو انڈسٹری کوئی شخص ان کی انڈسٹریل اسٹیٹس جو سیونٹی انڈسٹریل اسٹیٹس بنائی تھی ان کے اندر لگاتا تھا تو اس کو انسینٹیو دینے کے لیے اس سے صرف سات پرسینٹ مارک اپ چارج کیا جاتا تھا اور جو باہر بناتا تھا اس کو گیارہ پرسینٹ یعنی چار پرسینٹ وچ از اے ویری سبسٹینشل اماؤنٹ وائل یو آر کیلکولیٹنگ دی کاسٹ تو یہ ایک خاصا چار پرسینٹ سے فرق پڑ جاتا ہے تو انہوں نے انکریج کرنے کے لیے لوگوں کو کہ وہ زیادہ سے زیادہ آباد کریں انڈسٹریل اسٹیٹس کو تو سندھ اسمال سٹیٹس کا کارپورشن نے یہ کیا کہ جو ان لوگوں کے لئے جو یہ لون اوویل کریں گے ود ان دی انڈسٹری وہ سات پرسینٹ مارک اپ دیں گے اور جو آؤٹ سائڈ دی انڈسٹری کریں گے وہ گیارہ پرسینٹ دیں گے ٹوٹل نے کی وہ 20.6 پوائنٹ ملین روپیز کی تھی مختلف چھوٹے جو سرمایہ کار تھے یا چھوٹے جو صنعت کار تھے ان کو یہ مختلف انڈسٹریز لگانے کے لئے اور ریکوری ریٹ ان کا 47% تھا اب یہاں پہ تھوڑا سا وداؤٹ بینگ ہمارا اپنا ملک ہے آ, میرے لیے اتنا ہی پیارا سندھ ہے جتنا پیارا پنجاب ہے بلوچستان ہے سرحد ہے پنجاب میں ریکوری ریٹ جو تھا وہ بہت زیادہ اچھا رہا سندھ میں کم تھا اس کی وجہ کو یہ نہیں تھی کہ آ, اس میں صرف یہ تھا کہ شروع میں جو انفراسٹکچر تھا ریکوری کا وہ ذرا آ, ذرا وہ آرگنائز نہیں تھا سندھ میں اب یہ صورت حال نہیں ہے از مور آرگنائز ناؤ اور میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں اسٹوڈینٹس آپ کی رہنمائی کے لیے کہ جو جو فگر میں کوٹ کر رہا ہوں یہ فیبرری 2001 کی ہیں ورلڈ بینک کی فگرس ہیں اور چونکہ یہ اتھینٹک فگرز ہیں اس لیے آپ کو جب اس کے بعد کی کوئی فگر ملے تو آپ اس سے ریفرنس ضرور لیں میں گزارش کر دوں کہ فیبروری ٹو میں ورلڈ بینک کے سروے کے مطابق یہ فگرز جو ہیں یہ میں نے آپ کو جو پیش کر رہا ہوں یہ وہ ہیں پھر آجادیا جی سمال ڈسٹیز ڈیولپمنٹ بورڈ ایس ای ڈی بی بلوچستان میں سوری این ڈبلو ایف پی میں ایف پی میں انہوں نے یہ کیا کہ ایک بورڈ آف ڈائریکٹر بنا دیا اور اس کو سٹیٹس دے دیا سمال ڈسٹیز کا انہوں نے جیسا کہ میں نے گزارش کی سرحد میں بھی بہت زیادہ کام ہوا اس حوالے سے کہ جو ٹریڈیشنل کام تھا کارپیٹ کا پٹیکا گابا از آلسو اگین کائنڈ آف جس کو لوگ صنعت کا وہاں پہ کاٹیج کا درجہ حاصل ہے چمڑے کا کام براس کا کام اس کے لئے بہت زیادہ کام کیا اسمال انڈسٹری سرحد نے اور ان کا سب سے بڑا کارنامہ جو میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ویمن ٹریننگ جو ہے یہ سب سے زیادہ جو ہوئی یہ سرحد کے اندر ہوئی یہ ایک بڑا خوش آئند ایک قدم ہے کہ ہمارے افغان بھائی اور یا ہمارے سرحد کے بھائی جہاں پہ خواتین سوشلی ذرا ریسٹرکٹڈ ہیں بائے جانے کے لیے وہاں پہ گھروں کے اندر ان کو میٹیریل پہنچا کے را میٹیریل اور ان کو جو ہے موقع دیا گیا اپنے آپ کی جو ڈویلپمنٹ ہے ان کی جو انٹرپر ڈیویلپمنٹ ہے اس کو مزید جو نکھارنے کا موقع دیا گیا تو ہماری بہنوں نے اس طرح سے اس میں ایک میجر پارٹ پلے کیا تو جناب ان کی ٹوٹل نے پانچ کارپٹ سینٹرز بنائے جو سرحد کی اسمال انڈسٹریز بورڈ ہے اور اس میں تیرہ سو بیس لوگوں کو جو ہے وہ ٹرین کیا اب بے شک آپ کو یہ چھوٹا نمبر نظر آتا ہے تیرہ سو بیس لیکن یہ اس طرح نہیں ہے یہ ایک وش سرکل ہے وشر سرکل ان دا سینس کے جو تیرہ سو بیس بندے ہیں وہ ایک قسم کے مین ٹرینیز ہیں یہ ایک, ایک میں لفظ استعمال کروں گا یہ ایک طرح کا صدقہ جاریہ ہے استاد سے شاگرد پھر شاگرد سے پھر ایک اور شاگرد سے یہ ایک گزشتہ سے ایک چینج چل جاتی ہے جب یہ لوگ تیرہ سو بیس ہے جب یہ اپنے گھروں میں جاتے ہیں تو پھر یہ اپنے ساتھ والوں کو اپنے فیملی ممبرس کو اپنے گاؤں والوں کو اپنی کلوز کمیونٹی کو تو یہ ٹریننگ دیتے ہیں تو بیسیکلی تیرہ سو بیس جو ہے بندوں کو ٹریننگ دینے کا مقصد یہ ہے کہ تیرہ سو بیس انسٹیٹیوشنس کائم کر دی گئی ٹریننگ کے لئے تو اس لیے ہر جو ایک آپ جس طرح کے ہماری تعلیم میں ہے کہ جب ایک آدمی کو آپ تعلیم دیتے ہیں تو آپ ایک آدمی کو تعلیم دیتے ہیں بلکہ آپ ایک کمیونٹی کو تعلیم دیتے ہیں کہ اس نے اپنی تعلیم کو آگے بڑھانا ہوتا ہے فروغ دینا ہوتا ہے لوگوں میں ڈسبرس کرنا ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں نیکسٹ ہمارے پاس کیا ہے پٹی ٹریننگ پٹی ایک بیسیکلی سرہات کا بڑا مشہور یہ لوکل جو اون ہے اس سے وہ اس کا تیار کرتے ہیں ایک پٹی تیار کرتے ہیں جس سے مختلف ملبوسات تیار کیے جاتے ہیں جو کہ دنیا میں دا بیسٹ ہیں فار ان وول سٹینڈرز کے لحاظ سے اور اپنے جو ہے اس کو سردی سے بچاؤ کے لیے آج کل یہ بڑا پاپولر ہے تو اس کے لیے دو شہروں میں انہوں نے ٹریننگ سینٹر قائم کیے اور چار سو جو لوگ ہیں ان کو ٹرینیز کو وہاں پہ ٹرین کیا گیا پھر گابا اور ٹیکسٹائل سینٹرز جو ہیں ٹریننگ سینٹرز قائم کیے گئے گابا میں اگین مینیجر سے گزارش کی تھی اٹس کائنڈ آف ا کارپٹ جو ایک بڑی ایک ٹریڈیشنل چیز ہے اس کی آج بڑی ایکسپورٹ میں بہت ڈیمانڈ ہے اور اس کو ٹرین کرنے کے لئے ایک سو کامن بندے جو ہیں اس میں گابا اور مختلف ٹیکسٹائل جو پروڈکٹس ہیں ان کے لیے ان کو ٹرین کیا گیا پھر مختلف ڈویلپمنٹ پروگرامز ہیں اور پروجیکٹس ہیں جو کہ سرحد کے اندر انہوں نے کیے سرحد اسمال جو بورڈ ہے اس نے ہم دیکھتے ہیں وہ پروگرام کیا ہیں ویمین ڈیولپمنٹ پروگرام میں نے جیسے گزارش کی تھی کہ ہمیشہ سے ہماری یہ بہت بڑی خواہش رہی ہے اور یہ ہمارے ملک کی خوش قسمتی ہے کہ ہماری خواتین حضرات کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ پاکستان کی ترقی میں قدم بہ قدم چل رہی ہیں تو سرحد میں یہ مختلف جو دیہات تھے ان کے اندر جو ٹرین کیا گیا خواتین کو مختلف وکیشنز میں جس میں زیادہ تر کارپٹ کی صنعت تھی اور وہیں سے یہ صنعت جو ترقی کرتی کرتی آج اس موقع پہ, پہ پہنچی ہے کہ ہم جب پاکستان کی ٹیکسٹائل کے بعد ذکر کرتے ہیں کسی ایک کا تو ہم ٹیکسٹائل میں پھر کے بعد پھر کاپٹ اور سپورٹس کو ہم ایک ایک بڑا درجہ دیتے ہیں تو یہ بیسیکلی یہ ساری چیزیں یہیں سے ان کی بنیاد ڈلتی ہے کہ کس طرح سے چھوٹی سطح پہ لوگوں کو ٹریننگ دی گئی ان کو بتایا گیا کہ جی نوٹس کیسے لگانی ہیں وول کے اسٹینڈرڈس کیا ہیں کلر میچنگ کیا ہے ڈیزائن کیا ہے انٹرنیشنل ٹرینڈس کیا ہیں تاکہ انٹرنیشنل ٹرینڈز کو ڈیزائن کے ٹرینڈز کو فالو کرتے ہوئے ہمارا جو ایکسپورٹ کے لئے مال جاتا ہے وہ بک سکے تو یہ ایک بڑی بیسک ٹریننگ تھی کہ ہم نے لوک جو ہمارا ورسا تھا اس کے ساتھ ساتھ ہم نے انٹرنیشنل ٹرینڈز کو بھی مکس اپ کرنا تھا بوتھ ان ڈیزائن اینڈ کلر تاکہ مارکیٹ کے اندر لوکل مارکیٹ تو ہے ہی ایکسپورٹ مارکیٹ کے اندر ہمیں ہمارا جو ہے وہ شیئر مل سکے اور الحمد اللہ وہ ملا میں نے جیسی گزارش کی تھی دو ہزار باسٹھ خواتین کو ٹریڈنگ دی گئی اس اے بگ نمبر کیونکہ پھر انہوں نے اپنے جا کے آگے فردر لوگوں کو ٹریڈنگ دی اور اس طرح سے یہ اس سلسلہ جو ہے وہ ابھی تک جاری و وساری ہے ماڈل پائلٹ پروجیکٹ بنائے گئے وڈ uh, کارونگ کے لئے لیدر گڈس کے لئے اور مختلف جو وول کی اسپننگ ہے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ ہمارے سرحد میں سب سے اچھی جو ہے وہ وول جو ہے وہ ملتی ہے اسپیشلی سوات کے ایریا میں اور اس کے جو اسپننگ سینٹر ہیں وہ وول جو ہے وہ بعد میں پھر آ, آ, ولن ملز, ملز میں آتی ہے جس کی مختلف پروڈکٹس بنتی ہیں اٹس اے پیور ہنڈریڈ وول یہی وول جو ہے وہ کاپٹ انڈسٹری میں بھی ایز جو لوکل سپنڈ وول ہے وہ استعمال ہوتی ہے اور آج کل یہ کارپٹس دنیا میں بڑے مقبول ہیں کہ ان میں نان کیمیکل بیسڈ ویجیٹیبل ڈائڈ ہینڈ اسپن وول جو ہے وہ یوز ہوتی ہے تو اس میں پاکستان کا بہت میجر شیئر ہے اور میں یہاں پہ یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ سے یہ گزارش کر دوں کہ اس شیئر کو حاصل کرنے میں جہاں پہ ہمارے میل کراسمین کا دخل ہے وہاں پہ ہماری فی میل جو خواتین ہیں جو یعنی جو فی میل کراسمین شپ ہے خواتین ہماری جو دیہات میں قالینوں میں کام کرتی ہیں ان کا شیئر بہت زیادہ ہے تو تقریباً ایٹ تھاؤزینڈ آٹھ ہزار کے قریب جو خواتین ہیں اور جو ٹرینیز ہیں ان کو اس سلسلے میں ٹرین کیا گیا Uh, اس وقت جو میں uh, نے گزارش کی تھی جیسے کہ دنیا میں جو uh, بڑے بڑے ایگزیبیشنز uh, ہو رہی ہیں ہینوور uh, میں یا جرمنی میں یا جہاں بھی ہمارے uh, کاپٹ کی uh, پاکستان کے لیے اس میں جو ہمارے سرحد کے بنے ہوئے کاپٹس ہیں وہ اس وقت بہت زیادہ ان ہیں بیکاز آف دا ٹو فیکٹرز بیکاز آف دی نیشنل وول اینڈ ہینڈسپن وول ان کو انوائرمنٹلی بڑا فرینڈلی سمجھا جاتا ہے اور چونکہ وہاں پہ یہ مروج ہے کہ اس کو ویجیٹیبل ڈائی جیسے کہا جاتا ہے یعنی نان کیمیکل طریقوں سے جو ہے وہ اون کو رنگا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات یہ بھی کرتے ہیں کہ مختلف علاقوں میں اون کے جو شیڈز ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں تو ان کو رنگے بغیر وداؤٹ ڈائنگ دیم دے کنورٹ ان ٹو دا ڈیزائنز دیٹ از اے نیو ٹرینڈ ان دا انٹرنیشنل مارکیٹ جیسے میں نے گزارش کی تھی کہ یہاں پہ ہماری جو سمال ڈس ہیں ان کا یہ بھی کام تھا اس کارپریشن کا کہ وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کو انٹرنیشنل ٹیکنالوجی کو انٹرنیشنل uh, جو کلر سکیمز ہیں اور جو ٹرینڈز ہیں وہ جب بتائیں گے ہمارے کاریگر کو تو پھر ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم ویلیو ایڈڈ جو ہیں اشیاء بنا سکیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی چیزوں کی قیمت ان کے مطابق پا سکیں تو یہ ایک میجر رول ہے جو پلے کیا گیا نو انڈسٹریل سٹیٹس بنائی گئی جی این ڈبلو ایف پی میں جیسے میں نے گزارش کی تھی پنجاب میں چودہ سندھ میں سترہ اور سرحد میں نائن انڈسٹریل اسٹیٹ جو ہیں ان کا قیام عمل میں آیا ٹوٹل جاب کریشن جو ہے وہ چار ہزار پانچ ہے میں پھر گزارش کروں یہ دو ہزار ایک کے فگرس ہیں ہمارے پاس جو موسٹ اتھینٹک فیگرز ابھی تک آئے ہیں وہ یہی تھے uh, تو uh, یہ اس کے ساتھ فائنانشل اسسٹینس بھی میجر پارٹ آف دس کارپوریشن ایک سو ملین روپیز کو انہوں نے ون نائن ملین روپیز کو ڈسبرس کیا ٹو فور چار سو جو باون جو انٹرپرائزز ہیں ان کے اندر تو اس طرح سے انہوں نے یہ اپنا جو سسٹم تھا اس کو چلایا پچیس ملین روپیہ جو ہے وہ انہوں نے علیحدہ اس, اس کے علاوہ یعنی ادر دین دس فائنینشل اسسٹینس انڈر دی سیلف امپلائمنٹ اسکیم جو سرحد آ, کی ہے جو اسمال انڈسٹریز کارپوریشن کا جو, جو یا بورڈ ہے اس نے اس کو آ, تقسیم کیا ڈسبرس کیا لوگوں کے اندر آگے ہمارا آئے تھے آف انڈسٹریز بلوچستان بلوچستان میں ہماری جو ڈائریکٹریٹ آف انڈسٹریز ہے یہ بیسیکلی سیونٹی ٹو میں جب ہمارا جو پہلے سے یہ ویسٹ پاکستان انڈسٹریل کارپوریشن تھی لیکن جب یہ پھر تھوڑا سا ہمارا ایسٹرن ونگ علیحدہ ہوا تو اس کو کر دیا گیا ڈائریکٹلی انڈر دی منسٹری آف انڈسٹریز پروینشل منسٹری آف انڈسٹریز جو کہ منرل آ, کو بھی ہینڈل کرتی تھی اور سمال انڈسٹریز کو بھی اس کے انڈر کر دیا گیا سن, آ, بلوچستان کے اندر انیس سو بہتر میں یہ جو ہے اسٹیپ لیا گیا کہ اس میں میک کو ڈائریکٹلی کر دیا گیا انڈر دی اسمال انڈسٹریز جو آ, ہیں اور اس کو دونوں کو منسٹری اف انڈسٹری لوکل جو پروینشنل لیول کی ہے اس کے انڈر کر دیا گیا تو بلوچستان کے اندر آ, جو ہے وہ کس طرح سے اپنا رول پلے کرتی ہیں جو ہمارا یہ محکمہ ہے اس کو ہم یہ دیکھتے ہیں ٹریننگ سینٹر تھری جی. ٹریننگ سینٹرز بنائے گئے جو مختلف ٹریڈس کی ٹریننگ دیتے تھے اور اس میں ایک سروس سینٹر بنایا گیا پانچ سیل اور ڈسپلے سینٹر بنائے گئے یعنی یہ جو ہینڈی کرافٹ ان کو ڈسپلے کرنے کے لیے اور ان کی سیل کے لیے پانچ بڑے مراکز کھولے گئے بلوچستان از اے ویری رچ پلیس فار دی بیکاز رچ ہیریٹیج تو ضرورت تھی ایسی جگہوں کی جہاں پہ مختلف چیزوں کو مختلف چھوٹی چھوٹی جگہوں سے اکٹھا کر کے ان کو ڈسپلے کیا جائے ٹورسٹ کو ہمارے اپنے وطن کے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ جناب یہاں کیا کیا بنتا ہے اور کیا کیا گھور چھپے ہوئے ہیں اور پھر ان کو اسی حساب سے نہ صرف لوکل مارکیٹ میں بلکہ فورن مارکیٹ میں ایز ہینڈی کرافٹ ان کو بیچا جائے ہمارے بلوچی جو کارپٹس ہیں ان کی بھی ایک بڑی اچھی مارکیٹ ہے انٹرنیشنل اور ان کی اپنے ڈیزائنز ہیں جو کہ بڑے پسند کیے جاتے ہیں اپنے ٹرینڈس ہیں کلرز ہیں اس کے بعد ایک انڈسٹریل سٹیٹ انہوں نے بنائی ٹوٹل جو آ, اس کی ڈیویلپمنٹ میں آ, بلوچستان کی گورنمنٹ نے اب ہم ذکر کریں گے جی فائنینشل انسٹیٹیوشنس کا جہاں پہ مختلف سہولیات کے لئے انڈسٹریل سٹیٹس بنائی گئیں چاروں صوبوں کے اندر ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ کس طرح سے انفراسٹرکچر دینے کے لئے انڈسٹریل اسٹیٹس بنائے گی وہاں پہ سائڈ بائی سائڈ دیئر واز اے نیڈ دیٹ سائملٹیسلی ود دی ڈیولپمنٹ آف انڈسٹریل اسٹیٹ اینڈ انفراسٹرکچر انسٹیٹیوشن شڈ بی دیئر ٹو کیٹر فار دی فائنینشل نیڈس تو کیپٹل فراہم کرنے کے لئے گورنمنٹ نے نیشنل لیول پہ یعنی فیڈرل لیول پہ اور پروینشنل لیول پہ مختلف انسٹیٹیوشنس بنائے اور ان کا مقصد یہ تھا کہ جو لوگوں کو چھوٹی انڈسٹری کے لیے انویسٹمنٹ ورکنگ کیپٹل اور کیپٹل انویسٹمنٹ دونوں یعنی جو ہے وہ فرام کیا جائے اس میں مختلف ادارے بنے ان کی مختلف جو ہے کارکردگیاں ہیں کچھ ابھی تک چل رہے ہیں کچھ کو مرج کر دیا گیا ری شیپنگ کر کے ریسٹرکچرنگ کر کے تاکہ وہ مزید بہتر ہو سکیں مزید ان کی کارکردگی میں یہاں پہ گزارش کروں شروع میں جب کچھ ادارے بنتے ہیں تو چونکہ فرسٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے تو ذرا تھوڑی سی اس میں کچھ خرابیاں رہ جاتی ہیں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سارا کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے اسی طرح ہمارے ادارے آہستہ آہستہ بڑی اچھے طریقے سے بڑے خوش خوشائن طریقے سے اپنی منزل کی طرف گامزن ہیں تو ہم دیکھیں کہ فائنینشل انسٹیٹیوشنس میں آ آ آ ہماری گورنمنٹ نے کس طرح سے جو ہے اسپیشل انسٹیٹیوٹ بنائے دوز بار کیٹرنگ فار دی اسمال انڈسٹریز اونلی تو ان کی ڈیولپمنٹ جو ہے دیٹ از اے میجر رول آف گورمنٹ سپورٹ پہلا ادارہ جو میں ہے جی, وہ ہے ایس بی ایف سی اسمال بزنس یہ ادارہ 1972 ٹو میں بنایا گیا بڑا فعال ادارہ تھا اور اس میں شروع میں بہت بڑا سٹرکچر بنایا گیا گورنمنٹ میں بے تحاشا فیڈرلی کنٹرول انسٹیٹیوشن ہے بہت زیادہ اس کو فنڈز دیے اس کی کچھ یہ بھی ہوا کہ اس ادارے کو بیسیکلی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کی بجائے سیلف امپلائمنٹ کی طرف ڈورژن دی گئی تو سیلف امپلائمنٹ میں جو تھے وہ تقریباً سیونٹی سے ایٹی پرسینٹ جو لونس تھے وہ نان پرفارمنس کی وجہ سے وہ ان کا ذرا ٹھیک ٹریٹمنٹ نہیں ہوا تو اس کی ہم دیکھتے ہیں جی کہ کیا ہمارے سامنے اس کا سٹرکچر آتا ہے نائنٹی ایٹ پرسینٹ ڈسبرسمنٹ جو ہے وہ سیلف امپلائمنٹ کو کی گئی صرف دو پرسینٹ جو ہے وہ انڈسٹریز کو کی گئی اب سیلف امپلائمنٹ میں ڈسبرسمنٹ گورنمنٹ نے تو بڑی نیک سے کی اور اس دل اس خروص نیت سے کی کہ جو ہمارے پڑھے لکھے نوجوان ہیں بیکار ہیں جو وہ کچھ ویکیشنز میں جائیں گے ریٹیلنگ شاپس بنائیں گے کچھ چھوٹی موٹی ورک شاپس بنائیں گے کچھ کرافٹس مینشپ پیدا کریں گے کوئی آٹو کے جو پارٹس ہیں ان میں آئیں گے یا کوئی چھوٹی برینڈ انڈسٹریز میں آئیں گے یعنی ان کو پیسے اس لیے دیے گئے کہ وہ اس سے چھوٹی انڈسٹری کو کاٹیج انڈسٹری کو ترویج دیں اور اپنی روزگاری کو بھی یعنی ایک بہت میجر اسٹیپ تھا انڈرمپلائمنٹ یا انمپلائمنٹ کو ختم کرنے کے لئے تو گورنمنٹ نے تو بڑے خلوص نیت کے ساتھ اور بڑا اٹ واز اے ویری وائز اسٹیپ ٹو گیو فائنینشل اسسٹینس ٹو دا پیپل لیکن اس میں پرابلم یہ ہوا کہ کافی سارا تجربہ تلخ تھا اس کی ریکوری کا دو اس میں اویل کیا گیا ٹو دی انڈسٹریل سیکٹر جو کہ اگین اس کے ریزلٹ بہت اچھے رہے یہ ادارہ ایئر 2000 میں اس کو ریسٹرکچرڈ کیا گیا کیونکہ جو سیونٹی پرسینٹ اس کا جو پورٹ فولیو تھا کریڈٹ کا وہ نان پرفارمنس کی ویسے لون نان پرفارمنس کی وجہ سے وہ خراب ہوا تو انہوں نے کہا جی کہ اس کو ریسٹرکچر کرنا چاہیے ریسٹرکچرنگ میں مختلف انہوں نے اس کے اندر چینجز کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ریسٹرکچر کیا گیا نیا جو سٹاف ہے ہیومن ریسورسز آئی ٹی بیسڈ رکھے گئے کمپیوٹر کی انہیں نالج دی گئی اور انہیں یہ بتایا گیا جی کہ آپ نے جو کسی کو گائیڈ کرنا ہے تو کس طرح سے کرنا ہے اس کی ساری انوینٹری جو ہے اور اس کے سارے جو قرضے دینے والے تھے ان کو آئی ٹی بیسڈ ان کا ریکارڈ رکھا گیا اور پھر لوگوں کو فیزیبلٹیز مہیا کی گئی ان کو ایک رستہ دکھایا گیا کہ جناب کس طرح سے آپ نے جو ہے وہ کرنا ہے اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف آآ آآ اس کو ہیمن ریسورسز ڈیولپمنٹ کو کیا بلکہ اوورہڈس کو بھی کم کیا وہ کس طرح سے کہ انہوں نے اپنے جو دفاتر تھے ان کی مقدار کو کم کیا اور کچھ دو سو ساٹھ لوگ جو تھے انہوں نے گولڈن چیک ہینڈ لے کے کہا کہ جی ہم آرگنائزیشن کو چھوڑنا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ نے بڑے اچھے ٹرمز پہ ان کو فارغ کیا تو اس پی ایف سی جو ہے اس کا فائننشیل سسٹر یہ ہے کہ انہوں نے جننگ کاٹن ٹیکسٹائل پیرل اور ماربل اور مختلف انڈسٹریز کے لئے جو ہے کرائز وہ دیئے یا دے رہی ہیں اور ان کی لینڈنگ لمٹ جو ہے وہ 1.5 پوائنٹ ملین ہے ایسی انڈسٹری کے لئے جس کا ٹوٹل جو ہے سرمایہ یا ٹوٹل لاگت جو ہے اس میں میں پروڈکٹیو بات کر رہا ہوں یاد رکھے کہ جب پروڈکٹیو ایسیٹس کا ذکر آئے تو اس میں آپ لینڈ اینڈ بلڈنگ کو مائنس کر دیا کریں تو ایسی انڈسٹری جس کی جو پروڈکٹیو ایسی کو نکال کے ٹوٹل لاگت جو ہے وہ پچاس لاکھ تک یعنی پانچ ملین ہے اس میں 1.5 یعنی 15 لاکھ روپے تک کی فائنینشل اسسٹینس ایس بی ایف سی دیتا ہے اس کے بعد 50% جو ہے ٹوٹل پورٹ فولیو جو ہے وہ اسمال بزنس میں یہ کر سکتا ہے انویسٹ انڈسٹریز میں جہاں کے ٹوٹل ویلیو بیس ملین ہے یعنی اگر دو کروڑ روپیہ کسی انڈسٹری کی ٹوٹل ویلیو ہے ایکسکلوڈنگ دی پروڈکٹیو اسٹس تو اس کو اسسٹینس جو ہے ففٹی تک جو اسٹینس ہے وہ ایس پی ایف جو ہے وہ فراہم کرتا ہے اپر چیلنگ جن انڈسٹریز کی لاگت کی 20 ملین یعنی دو کروڑ روپئے تک ہے ایک اور بڑا میجر اس میں ہے کہ جناب اگر کسی یہ میڈیم سائز انڈسٹریز کے ہے انڈسٹری کی جو ٹوٹل لاگت ہے وہ 100 ملین ہے اگین اٹ از ایکسکلوسو آف پروڈکٹیو ایسٹس یعنی لینڈ بلڈنگ کو نکال کے اگر 10 کروڑ تک ہے تو اس کی تیس پرسینٹ تک جو سبارڈینیشن ہے لون کی آہ وہ ایس بی ایف سی جو ہے وہ کر دیتا ہے وچ از اے ویری ویری پازیٹو اسٹیپ فار میڈیم انڈسٹریز کیونکہ اس طرح سے ان کو یہ سبسڈائز لون جو ہے جس کا انٹرسٹ تھوڑا ہے یہ ان کو مل جاتا ہے اور اس کی موجودگی میں دے کین گو فار ادر لونس جب سبسیڈائز لون ہوگا ساتھ آپ کے تو آپ کو آ, جو ہے وہ زیادہ سہولت ملے گی دوسری انسٹیچوشن کے پاس جانے کے لیے اگلا ادارہ جی ہمارے پاس جو آتا ہے آ, وہ آر ڈی ایف سی ہے آر ڈی ایف سی بیسیکلی اس سے فیڈرل اینٹی اس کا ہیڈ آفس اسلام آباد میں ہے یہ ریجنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپورشن ہمارا ایک بڑا مشہور ڈی ایف آئی تھا این ڈی ایف سی نیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن جو کہ بہت اپنے وقت کا مشہور ادارہ تھا بڑی انڈسٹریز کو لون دینے میں یہ اسی کی ایک سبسیڈری تھی جس کو ایسے عراقوں کے لئے بنایا گیا جو کہ بہت چھوٹے یعنی انڈر ڈیولپ سٹیز کے اندر جو سنتے لگنی تھی ان کے لیے اس ادارے کو بنایا گیا اس ادارے کا رول بڑا اچھا رہا Uh, اور کافی یہ ادارہ فال رہا تقریباً چودہ uh, ان کی برانچز uh, تھیں پاکستان میں ود این ہیڈ آفس ان اسلام آباد تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس ادارے کے کیا نمبرز ہمارے پاس آتے ہیں نائنٹین ایٹی میں یہ اسٹیبلش ہوا چودہ برانچز جیسے کہ میں نے گزارش کی انڈر ڈرپڈ ایریاز میں اس کی ہیں. چھوٹے لونز اس کا مین پورٹ فولیو تھا جی چھوٹے لونز جو ہیں وہ صنعت کو دینے ہیں اس کے علاوہ جو ان کے پاس سرپلس فنڈ تھے کیونکہ یہ جب بنا ادارہ بنا تھا تو تقریباً اس کا جو پیڈ اپ کیپیٹل تھا وہ خاصا ہیوی تھا تقریباً دو ہزار ملین کے روپیز سے قریب اس کا پیڈ اپ کیپیٹل تھا تو ان کے پاس خاصا سرپلس فنڈ تھا تو منی مارکیٹ کو پورٹفولو مینجمنٹ کو سٹاک مارکیٹ کو یہ اس کے ساتھ ساتھ خود بھی مینج کرتے تھے تاکہ ان کی جو آمدنی ہے اور ان کی جو پروفیٹیبلٹی ہے وہ ساتھ ساتھ بڑھتی رہے تو یہ اس کا ایک جی, ایکسٹرا فنکشن تھا ود ان دی آرگنائزیشن آل اس سے عام آدمی کو کوئی فائدہ نہ ہو لیکن جب آرگنائزیشن کو فائدہ ہوگا تو نیچرلی وہ فائدہ پھر ٹرانسفر ہوگا انڈیویجلس پہ جو کہ اس کے کلائنٹس ہیں اب انہوں نے دے ہیو ریسٹرینڈ دی پروسیس آف لینڈنگ انہوں نے کچھ عرصے سے جو ہے وہ لینڈنگ بند کی ہوئی ہے اور یہ ایک پروسیس میں ہے ریکوری کے تاکہ اس ریکوری کو پورا کر کے جو انہوں نے اب تک کی ہے نئے خطوط پہ استوار کیا جائے اس آرگنائزیشن کو اور اس کو اس کے فنکشنز کو زیادہ بہتر بنایا جائے تو نیکسٹ ہمارے پاس جو ہے جی وہ آئی سی آر یہ ایک رورل فائننسنگ پروگرام ہے بڑی چھوٹی سطح پہ یہ جو ہے بیسیکلی اس, اس کا جو بیس ہے وہ این جی اوز اس میں زیادہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں اور یہ اسپیشلی ہماری جو دیہاتی خواتین ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لئے یہ بنا ہے اس میں پچیس ہزار سے لے کے دو لاکھ روپے تک کی لمٹ ہے اور اس کا تجربہ بیسیکلی گرامین بینک بنگلہ دیش کے ماڈل کو مد رکھتے ہوئے کیا گیا جو بڑا کامیاب ہوا اور اس میں ریسپانس جو تھا وہ بہت اچھا ملا ریکوری ریٹ اس کا بہت اچھا ہے اور ڈیفالٹ ریٹ اس ویری ویری تو اس میں ابھی تک جو تقریباً انٹرسٹ ریٹ ہے وہ دس پرسینٹ اب اس سے سبسیڈائز ریٹ ٹو فیسیلیٹیٹ دا ویمن اینڈ ٹوٹل ڈسرسمنٹ جو ابھی تک کی گئی وہ ٹو پوائنٹ فائیو ملین یعنی پچیس لاکھ روپے کی کی گئی میں نے جیسی گزارش کی تھی کہ پچیس ہزار سے دو لاکھ تک یہ لمٹ ہے اس کی جہاں پہ کوئی فٹ ان اتنا اس کو لون دیا جاتا ہے اگلا جو ہمارے پاس بینک آتا ہے یہ ہے جی آئی ڈی بی پی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان IDBP is a very old institution uh, basically it's a bank which was designed to cater for the industrial loans uh, especially the small and medium industries this bank key, is banki jo ek added facility hai wo ye hai ki inke paas uh, they have a guidance center inke paas bahut jyada availability hai feasibility ki aur aise team ki jo shuru se guide kar raha hai ki aapko kis sector mein investment karni اور کون سا سیکٹر آپ کے لیے ہے آ, فار میکنگ یور انسٹمنٹس تو آئی ڈی بی پی از بیسیکلی فیڈرل اینٹیٹی انڈر دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس ادارے نے ٹیکسٹائل کی صنعت میں وڈ ورکنگ کی صنعت میں آ, لیدر کی صنعت میں سیرامکس میں آ, بے شمار انویسٹمنٹ کی اور بورنگ کی آ, لوگوں نے ان سے آ, ایک اچھا ادارہ ہے جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ ان کی سب سے بڑی جو آ, خوبی ہے وہ ہے کہ یہ ادارہ اپنے جو کلائنٹس ہیں ان کو فیسلٹی دیتا ہے لون کے لیے اور ان کو یہ مزید جو ہے وہ کرتا ہے گائیڈ کرتا ہے کہ جی کس فیلڈ میں اگر آپ جائیں گے تو آپ کے لئے بہتر رہے گا تو اب تک جو اس بینک کی کارکردگی رہی ہے وہ اس طرح کی رہی ہے کہ خاصے اچھا اس میں جو ہے وہ اس کا پورٹ فولو رہا ہے ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جی مزید اس طرح کے انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ قائم کیے جائیں گے جیسے ایس ایم ای بینک ہے خوشحالی بینک ہے ہم ان کا ذکر کریں گے کہ کس طرح سے جو ہے پاکستان کے اندر سے کس طرح ان کو قائم کیا گیا اور وہ ترقی میں مدد معاون ثابت ہوئے میں آئی ڈی بی بی کی بات کر رہا تھا تو یہ جو ٹرم فنینسنگ ہے اس میں اس کا ایک میجر پورشن وال ہے ان کی پورٹ فولو مینجمنٹ کا اور بینک آفسرز جو ہیں وہ انفارمیشنز پری فزبلٹیز میں نے پہلے گزارش کر دی تھی کہ وہ باہم پہنچاتے ہیں جن افراد کو اس کی ضرورت ہوتی ہے اور اس سلسلے میں بینک جو ہے یہ خاصا فعال ہے اس کا ایک جو بڑا میجر رول ہے وہ ہے جو گروتھ ہے ایس ایم ایز کی اس میں اگر ہم سب کو دیکھیں ڈی ایف آئیز کو یا دوسرے تو آئی ڈی کا رول ہمیں سب سے زیادہ جو ہے اوور ویلمنگ نظر آتا ہے یہ زیادہ ہمیں آگے نظر آتا ہے دوسرے اداروں کی نسبت اور اس کے ساتھ ساتھ آرگنائزیشن جو ہے آ, یہ چونکہ فیڈرل اینٹی ہے اس لیے اس کو پوری سپورٹ حاصل ہے اسٹیٹ بینک کی تو جو ایل ایم ایم ہے لوکل مینوفیکچرنگ مشین کا لون اسپیشلی وہ بہت زیادہ ڈسپرس کیا گیا اس بینک کے تھرو جس سے نہ صرف یہ ہوا کہ لوکل مشینری کو جو ہے وہ اس کو یہ فروغ ملا اس کے اور بلکہ یہ بھی ہوا کہ لوکل مشینری بیسڈ جب انڈسٹری لگی تو اس کے ساتھ کئی چیزیں جو تھیں ان کو فائدہ پہنچا یعنی لوکل مشینری بنانے والوں کو بھی فائدہ پہنچا ہمارے جو فارن ایکسچینج تھا جو ہم صرف کرتے تھے امپورٹڈ مشینری کو مگانے میں وہ بھی بچا آئی ڈی بی پی کی یہاں پہ میں یہ گزارش کر دوں بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ ایل ایم ایم جو ہے لوکل مینوفیکچرنگ مشینری کے اگینسٹ لون ہے جو شروع ہوا تھا دو پرسینٹ کے انٹرسٹ ریٹ سے وچ از نو ڈریم اس کو اس نے بڑے اچھے طریقے سے ڈسبرس uh, کیا مختلف انڈسٹریل سیکٹرز میں تو یہ رول جو ہے آئی ڈی بی پی کا یہ بڑا ایک uh, جسے کہتے ہیں uh, بڑا ایک پازیٹو رول ہے uh, اور دوسرا یہ اکیلا انسٹیٹیوشن تھا شروع میں جس کے پاس فیزیبلٹیز پری فزیبلٹیز بریک ایون اینالسز کی فیسلٹیز اور وہاں پہ آپ یہ آئیڈینٹیفکیشن آف پروجیکٹ کر سکتے تھے کہ جناب میرے پاس یہ اکویٹی ہے میں ایک پروجیکٹ لگانا چاہتا ہوں اس وقت مارکیٹ میں اس کی کیا صورتحال ہے تو وہ آپ کو گائیڈینس دیتے تھے جناب کہ آپ یہ فیزیبلٹیز ہیں یہ دیکھ لیں یہ صورتحال ہے یہ ڈیمانڈ ہے یہ مینوفیکچرنگ ہے یہ ایگزٹنگ مارکیٹ ہے تو اس طرح سے اس کا رول جو تھا وہ بہت زیادہ اہم تھا جو آئی ڈی بی پی کا اور اسٹل ہے جب ہم بات کرتے ہیں انسٹیٹیوشنس کی تو ہم نے دیکھا کہ مختلف ہم نے انسٹیٹیوشنس کو جو ہے ڈسکس کیا یہاں پہ میں یہ گزارش کر دوں کہ وائل وی ڈسکس اباؤٹ دی فائنینسنگ انسٹیٹیوشنس تو ہمیں جو سب سے زیادہ ہیلپ ملتی ہے وہ انٹرنیشنل ڈونر ایجنسی سے بھی ملتی ہے اور ہم جو یہ چیز اس میں اب ڈسکس کریں گے جو اپنے نیکسٹ لیکچر میں وہ بڑی ضروری ہے وہ یہ چیز ہے جی کہ کس طرح سے این جی اوز جو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کیا بوتھ ایٹ کمیونٹی لیول اور ایٹ دی فائنینشل لیول کمیونٹی لیول پہ کس طرح کہ یہ جو ادارے ہیں یہ نہ صرف یہ کہ ہماری جو ہے سوشیو اکنامک جو ہمارا سٹیٹس ہے اس کو اپ گریڈ کرتے ہیں بلکہ جو این جی اوز نے کام کیا وہ دیہات میں جا کے نہ صرف روزگار تھا بلکہ کچھ اور اس کے ساتھ فیکٹرز بھی تھے جس میں جو آپ کی سیلف اسٹیم ہے عزت نفس کی بحالی ہے خواتین کو جو ہے وہ نہ صرف بیسک جو ہے جو کرافٹ مینشپ ہے وہ بتائی گئی بلکہ بہت چھوٹے چھوٹے لون دیے گئے تو اس میں ہماری میں نے گزارش کی مختلف انٹرنیشنل ڈورن ایجنسیوں نے بہت اہم حصہ جو ہے ان کا ہے اس میں یونیڈو اور یوناٹڈ نیشنز ہے آئی ایم ایف ہے ورلڈ بینک ہے آ, اس میں جیپنیز مختلف جی کا ہے جیسے آ, ادارے ہیں ان اداروں نے آ, اور مختلف این جی اوز نے آ, ہماری کمیونٹی کو آ, سوشل بیسس پہ اور تمام دوسرے بیسز کے اوپر بہت زیادہ اسٹیبلش کیا تو ہمارا جو نیکسٹ اب ڈسکشن ہے وہ ہے کہ جی وٹ از دا رول آف این جی اوز جو ہے ہم نے اپنے نیکسٹ لیکچر میں یہ شروع کرنا ہے ان دولپمنٹ آف سیکٹر ان پاکستان تو میں یہاں یہ گزارش کر دوں کہ تھوڑا سا سمرائز کر دوں کہ ہم نے رول دیکھا ہماری گورنمنٹ کا بوتھ ان انفراسٹرکچرل پروگرامس اینڈ ان فائنینشل پروگرامس اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کس طرح سے گورنمنٹ نے ہیلپ آؤٹ کیا فائنینشل لیول پہ اور انفراسٹرکچر لیول پہ مختلف صوبائی سطح پہ ریجنل سطح پہ سب ریجنل سطح پہ کس طرح سے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس بنائے کس طرح سے انہوں نے اپنے پائلٹ پروجیکٹس بنائے اور کس طرح سے لیبر کو جو ہے وہ مزید بہتر بنایا ان کی وکیشنل سکلز کو مزید بہتر بنایا اپنے انسٹیٹیوشنس کے اندر ہم نے اب جو اپنے اگلی جو لیکچر میں ڈسکس کرنا ہے وہ این جی اوز کا کریکٹر ہے این کریکٹر کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جناب کس طرح سے ہمارے جو ہم نے ریگولیٹری اتارٹیز ہیں انہوں نے کیا کس طرح سے ہمارے اسٹرکچر کو ڈیفائن کیا ہے ہمیں کیا کیا ہم نے تبدیلیاں کی ہیں اس اسٹرکچر میں اور کیا کیا تبدیلیاں مزید ریکوائرڈ ہیں تو اس سلسلے میں مختلف گائیڈ لائنز جو ہیں وہ ورڈ بینک نے بھی دی ہیں خود الحمدللہ ہماری گورنمنٹ کی اسٹڈیز اس سلسلے میں بڑی اچھی ہیں آ, ہم اس میں اب آ, یہ بھی پڑھیں گے کہ ہمارے جو مختلف ادارے ہیں ریگولیٹری باڈیز جیسے سمیڈا ہے اسمالس سمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ اتارٹی ان کا رول کیا ہے اور کس طرح سے وہ ایک ویری پاورفل ٹول کی حیثیت سے وہ آگے آ رہے ہیں تو بیسیکلی uh, uh, یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمیں لے کے جاتی ہیں ٹوڈز این ایس ایم ای کلچر وچ از نیڈ آف دا ڈے اینڈ وی وڈ سے کہ جی ہم انشاءاللہ ایک ایسی سٹیج پہ پہنچ جائیں گے جب ہم کہہ سکیں گے کہ ہم جی جپنیز یا جو ہماری اٹالین اکانومی ہے جس کا بیسڈ سارے کا سارا ایس ایم ای ہے ہم ان کے مقابلے پہ پہنچ جائیں گے تو یہ میرے آج کے لیکچر کا بیسک کانٹیکٹ تھا ہمارا جو اگلا لیکچر ہے اس میں میں نے جیسے پہلے گزارش کی ہم نے ریگولیٹری اتارٹیز کے بارے میں پڑھنا ہے ہم نے این جی اوز کے رول کے بارے میں پڑھنا ہے اب تک جو ہو چکا ہے اس کے بارے میں ہم نے دیکھنا ہے کیا ہے اور مزید کیا کیا ہو رہا ہے مختلف پرابلمس جو ہیں وہ کیا سامنے آ رہے ہیں ان پرابلمس کو حل کرنے کے لئے کیا, کیا جا رہا ہے اس میں ورلڈ بینک کی سٹڈیز کیا کہتی ہیں اس میں ہماری لوکل سٹڈیز کیا کہتی ہیں اس میں یونیسیف کی سٹڈیز کیا کہتی ہیں آئی ایل او کی سٹڈیز کیا کہتی ہیں تو اس طرح سے ہم اس کو بڑھاتے جائیں گے اسٹوڈینٹس uh, uh, میں یہاں پھر گزارش کر دوں uh, ایک uh, چھوٹی سٹیپ ہے آپ کے لیے. جب آپ لیکچر سنیں یا ریکارڈنگ سنیں ٹیلی ویژن پہ تو کوشش کیا کریں کہ اس کو یا اپنی سی ڈیز پہ کہ اس کو سننے کے بعد دو دفعہ سننے کے بعد اپنی ہینڈ رائٹنگ میں اپنے طور پہ سوچ کے زور لکھیں یہ آپ کو بہت فائدہ دے گا اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے خود دلگا کے پڑھیے اچھے اسٹوڈینٹس بنیے السلام علیکم